سہی آتی میں واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لکھ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم سلی وسلی وفارک عن عمل عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اعوذ باللہ سمیع العليم من الشیطان الرجیم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 و تبدیت میبا یا منتھ و کو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 قال اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تبارہ قبط فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے یہ آیت ربیع الاول میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے جتنے سیمینار ہوتے ہیں جتنے جلسے سے جلوس جمعات اور دروس ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر کچھ لوگ تو سورت کی بجائے سیرت کی بجائے سورت بیان کرنے لگ جاتے ہیں آیت ہے سیرت کی بیان کرتے ہیں سورت پھر کچھ لوگ بیان تو سورت کی بجائے سیرت ہی کرتے ہیں مگر سیرت میں آپ حیثیت معلم کے آپ حیثیت مدرس کے آپ بحثیت قائد کے آپ بحثیت ہے لیڈر کے آپ حیثیت والد کے ان حیثیتوں کو بیان کیا جاتا ہے جبکہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پچھلی اور اگلی آیت دونوں کو سمجھ کر دیکھا جائے کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے یہ آیت سورہ احزاب کی ہے اور احزاب کا معنی لشکر جماعتیں جنہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا ربعد الجلال نے ان جماعتوں کے حملے کا ذکر کیا ہے اس کا نام غزوہ احزاب ہے اور اس سورت کا نام بھی سورہ احزاب ہے اس آیت سے پہلے بھی غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے اور اس آیت کے بعد بھی غزوہ احزاب کا تتمہ ہے تو غزوہ خندق کو بیان کرتے کرتے ربع الجلال ایک دم اس آیت کو نازل کرتے ہیں بیچ میں تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہو کہ مسلمانوں کو زیادہ لشکروں سے لڑنا پڑ جائے تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہ غزوہ و احزاب پانچ ہجری میں ہوا بنو غطفان اور مکے والے اور کچھ نجد کے قبائل انہوں نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کر دی مدینہ کے اندر سے بنو قرضہ نے ان کا ساتھ دیا خیبر کے یہودیوں نے ان کو بلانے میں ان کو اکسانے میں تعاون کیا آپ نے خندق کھود کر اپنا دفاع لگایا ربعت الجلال نے حوائن نازل کیں ان کے خیموں کو اڑا دیا ان کے عزم حسم ہو گئے وہ واپس ہو گئے یہ قصہ ہے احزاب کا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس آیت سے پہلے اور بعد میں ذکر کیا ہے لیکن میں آج اس آیت کو پڑھ کر ایک بڑا غزوہ احزاب بیان کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا غزوہ احزاب کمانا ایک جماعت کا زیادہ جماعتوں سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے لے کر وفات تک آپ ایک بڑے غزوہ احزاب میں زیادہ جماعتوں سے لڑتے چلے گئے ایک چھوٹا غزوہ احزاب ہے جو چار پانچ دنوں کا تھا ایک ہفتے کا تھا یہ غزوہ احزاب بیس سال پر محیط ہے اس لیے کہ پہلی وہی کے بعد دوسری وہی آئی تھی تین سال کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بے نبوت کی جو ایکٹو زندگی ہے وہ دس سال کی ہے ایک راب رب اللہ خلق اس میں کچھ نہیں کہا گیا کہ تم باہر نکلو دعوت کا کام کرو مسلمان بنو مسلمان بناؤ اس کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے تین سال کے بعد یا مدثر قوم کھڑے ہو جائیے فانذر لوگوں کو ڈرائیے و رب فکبر رب الجلال کی کبریائی بیان کیجئے تو یہ اصل میں وہ آئے تھی جس کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں پہلے دھیرے دھیرے چھپے چھپے دعوت کا کام کیا پھر الاعلان دعوت کا کام کیا پہلے مکے میں دعوت کا کام کیا پھر باہر نکل کر بھی دعوت کا کام کیا پھر مدینہ میں آ کر جہاد کا کام بھی کیا تو وہ جو نبوت کی عملی زندگی ہے وہ بیس سال ہے یہ غزو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بیس سال کا غزوہ یا ہے اور یہ آپ کی سیرت کا خلاصہ ہے اور یہ آپ کی سیاست کا خلاصہ ہے یہ آپ کی بصیرت کا خلاصہ ہے کہ ہر طرف کفر ہی کفر تھا کوئی مسلمان نہیں تھا کوئی قبیلہ مسلمان نہیں تھا کوئی علاقہ مسلمان نہیں تھا آپ نے معاملہ کرنا ہے تو سب کے ساتھ کرنا ہے اگر ایک مسلمان ہو ایک کافر ہو تو انسان مسلمان سے اچھا سلوک کرے کافر کے ساتھ لڑے لیکن جب سب کافر ہو تو پھر کس طریقے سے کس سیاست اور بصیرت کے ساتھ چلا جاتا ہے اس سیاست اور بصیرت کو سمجھنے کی آج اتنی ضرورت ہے جتنی کل نہیں تھی اگر ہم ملکوں کے حساب سے دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان ممالک وہ آپس میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر تنظیموں اور جماعتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو جماعتیں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتی اور کافروں کی طاقت کو محفوظ کرتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے نظر آتے ہیں تاکہ آپ کی قوت محفوظ رہے اور آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکیں اور آپ کافروں کو جمع نہ ہونے دیں کافروں کو منتشر رکھیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ایک دم حملہ آور ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھلنے کا موقع نہ دیں یہ موقع نہیں آنا چاہیے ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ایسا طریقے کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا میں اگر یہ بات کہوں تو بری نہیں ہوگی کہ آج اسی سیاست پر کفر مسلمان کے ساتھ معاملے کر رہا ہے مسلمان کو اکٹھا نہیں ہوا ہونا دیا جاتا مسلمانوں کو منتشر رکھا جاتا ہے تاکہ اگر سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کافروں کو, کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی ایک افغانستان ہے دنیا کی کمزور ترین قوم سمجھی گئی کہ تین دہائیوں سے جنگوں کا مارا ہوا پوری دنیا کی بڑی طاقت رشیا نے اپنے پورے حرب آزما لیے کھنڈر بنا دیا اس کے بعد دنیا کے چالیس پینتالیس ملکوں نے بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ افرادی قوت کے ساتھ ڈالروں کے ساتھ پوری کمیونکیشن کے ساتھ پورے میڈیا کے ساتھ حملہ کیا یہ سمجھ کر کہ سارے میزائلوں کے تجربے بھی ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر اپنی دھاک بھی بیٹھ جائے گی پاکستان اور چائنا کو کیونکہ کافروں میں جو سب سے زیادہ چبتا ہے ان کو وہ چائنا ہے اور مسلمانوں میں جو ان کی آنکھ میں تنکا ہے وہ پاکستان ہے دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ جائیں گے دونوں کو کنٹرول کر سکیں گے لیکن مقابلے میں وہ نہ کنگلے افغانی بھی سارے نہیں لڑے افغانیوں کے آدھے بھی نہیں لڑے آدھے سے آدھے بھی نہیں لڑے اور اسلحہ بھی مقابلے کا نہیں تھا پائی پیسہ بھی نہیں تھا سارے کے سارے سیوح زب الجم الگو سارے پیٹ دکھا کر بھاگ گئے اگر یہ اس کو ایک نمونہ مان لیا جائے اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اپنی جمع پونجی اپنی ٹیکنالوجی جمع کر کے وہ حملہ آور ہو جائیں حملہ آور ہمیشہ اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے یہاں مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تھا اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر جو کچھ ان کے پاس ہے لے کر آ جائیں اور دشمن پر حملہ آور ہو جائیں دنیا کی بڑی سے بڑی قوت ان کے مقابلے میں ٹھہرنے سے جائے لیکن آج ان کو نہ اکٹھے ہونے دیا جاتا ہے اور نہ ان کو جہاد پر کھڑا ہونے دیا جاتا ہے اگر کوئی جہاد پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سال سے پوری دنیا مل کر کہتی ہے یہ دہشت گرد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا میں بیس سال کو پون گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتا نہایت اختصار کے ساتھ اشارے کرتا چلا جاؤں گا ذرا ہوش کے ساتھ بیٹھنا جا کر بیٹھنا دل کے درچے کھول کر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا کافروں نے تکلیفیں دینی شروع کی مارنا شروع کیا حتیہ کے بعد صحابہ کرام کو شہید کر دیا جینے نہیں دیتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکالیف دیتے ہیں آپ کے ساتھیوں کو ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں کئی دن آ کر کے کہتے میں مکہ میں چھپا رہا وہاں کابت اللہ کا تو کر لیتا تھا لیکن اس بات کا خوف تھا کہ کس سے پوچھوں کہ وہ نبی کون ہے جس سے پوچھوں گا وہ مخالف ہوگا مجھے میری پٹائی شروع ہو جائے گی ڈرتا رہا ایک دن کہتے ہیں حضرت نظر آئے میں نے ان سے بات کی ڈرتے ڈرتے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور یہ باور کروانا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں لے گئے مسلمان ہوئے آپ نے فرمایا اپنے اسلام کا اعلان نہ کرنا جب میرا اللہ تعالیٰ ظہور کر دے گا غلبہ دے دے گا تو تم بھی اپنا اسلام کا اظہار کر لینا وہ ڈرپوک ابو ذر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد اتنے زیادہ نہ ہو گئے مکے کے چوراہے میں آ کر کے کہتے ہیں لوگوں آنا جن و, و جنادہ ترب و اسلام میں میرا نام جن بن جنادہ ہے اور میں چار مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں ابھی چار مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک میں ہوں پکڑا پٹائی شروع کر دی اور وہ اگر صدیق آئے دیکھا کیا ہو رہا ہے کہا کہ بہت مارا جا رہا ہے یہ تو گفاق بھی لے لیتا آدمی ہے اگر قتل ہو گیا تو تمہارا تجارتی راستہ رک جائے گا تم بھوکے مر جاؤ گے ان کو بات سمجھ آ گئی انہوں نے چھوڑ دیا یہ صورت حال تھی اللہ اکبر اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کی اجازت دی کہاں کہاں ہجرت کریں گے سب کافر کا والے بھی تو کافر ہیں مکے والے بھی کافر ہیں وہ بھی کافر ہے جانا کہاں ہے ہاں کافر کافر میں فرق ہوتا ہے کافر کافر میں فرق ہوتا ہے ایک کافر جان کا دشمن ہے جینے نہیں دیتا دوسرا کافر وہ جینے دیتا ہے مگر دعوت کا کام نہیں کرنے دیتا تیسرا کافر جینے بھی دیتا ہے دعوت کا کام بھی کرنے دیتا ہے ان باتوں کا فرق کیا جاتا ہے گدے گھوڑے برابر نہیں کیے جاتے پہلا قافلہ حضرت عثمان بن فان رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی رک ان کی قیادت میں گیا تقریباً تیرہ لوگ تھے یا تیئیس لوگ تھے اور کچھ عورتیں چار عورتیں تھیں پھر دوسرا کافرہ تقریباً تراسی مردوں کے ساتھ اور تقریباً انیس عورتوں کے ساتھ گیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگ یہ کہاں گئے کافرستان سے کافرستان کی طرف کافروں سے کافروں کی طرف گئے اس لیے کہ حبشے کا بادشاہ تھا تو کافر مگر جینے دیتا تھا اور یہ مکے والے جینے نہیں دیتے تھے فرق سمجھ آ گیا یہ چلے گئے وہاں مکے والوں نے پیچھا کیا لیکن اس نے ان کو واپس نہیں کیا مہاجروں کو اس کے بعد کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے دیکھا مکے والے ان میں کوئی دم خم نہیں تو باہر نکلتا ہوں غلام کو ساتھ لیا تقریباً نوے کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے طائف جاتے ہیں وہاں اشتہار لگے ہوئے اور جناب اسٹیج سجا ہوا ایسا نہیں تھا بلکہ خود ہی اعلان کرنا تھا اسٹیج سیکٹری بھی خود ہی خودی بننا تھا اور لوگوں کو جمع بھی خود ہی کرنا تھا اللہ اکبر لوگوں کو جمع کیا اور ان کو کہا انی رسول لوگوں میرا تعارف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں نے پتھر مارنے شروع کیے آپ لہو لہان ہو گئے واپس آ کر کے ایک باغ میں گر گئے اس نے پانی پیش کیا اور وہاں ایک ان کا غلام مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ میرا آج کا چکر خالی نہیں رہا مکہ تشریف لاتے ہیں مکے والوں نے کہا مکہ نہیں آ سکتے مکہ نہیں آ سکتے کیوں بس ہم نے بول دیا آپ نے متم بن عدی بن حاتم متم بن عدی بن حاتم کے نام پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے اپنے کچھ بیٹے آگے لگائے کچھ پیچھے لگائے اور آپ کو لے کر آیا مکہ میں مکے والے کہتے ہیں تم نے پناہ دی ہے ام سبوتا یا تو کافر ہو گیا ہے یعنی مسلمان ہو گیا ہے کہنے لگا میں مسلمان نہیں ہوا میں نے خالی پناہ دی ہے کہنے لگے اجر نامن اجر تھا جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کی پناہ میں اپنے گھر میں آ رہے اگر ہمارے آج کے مسلمانوں کی طرح ہوتے وہ کہتے اچھا تم بھی تو کافر رونا تو پہلا کنجر انہیں کے پیٹ میں اتار دیتے جو پناہ دے, دے کر لے کر جا رہے ہیں پھر تم بھی تو کافے رونا تم اسے شروع کرتے ہیں پنہ دینے والا اس کو پہلے کاٹو یہاں کیا ہو رہا ہے ملک میں ہندوؤں سے پیسہ لو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے پولیس والے حتیہ کے اولما کو کافر قرار دو اور ان کو کاٹو کہا یہ وہ بھی کابر یہ بھی کابر ان کو پہلے کاٹو پناہ دینے والے کو پہلے کاتو. جہاں رہتا ہے وہاں پہلے کاٹو پہلے مسلمان کو کافر قرار دیا اور اس کے بعد کافر سے پیسہ لے کر مسلمان کو کاٹا ان لہرا <راجون> یہ کھیل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کا سیرت سے کوئی کسی قسم کا تعلق نظر نہیں آتا پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے والے بھیجے حج پر آئے تھے آپ نے دعوت دی مان گئے چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے مینا کی پہاڑیوں پر اور آپ کا چچا ابو اللہ پیچھے لگا رہتا تھا جب آپ بات مکمل کر لیتے تو کہتا سن لیے اس کی بات یہ میرا بتیجہ ہے میں زیادہ جانتا ہوں نوزب اللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے اس کی بات کو مت مانو پھر بھی آپ چھپتے چھپاتے پہنچ گئے پہلے سال تقریباً بارہ لوگ تھے مسلمان بھی ہو گئے بیعت بھی کر لی اگلے سال تقریباً بہتر لوگ تھے مسلمان بھی ہو گئے بیعت بھی کر لی اور مدینہ آپ کو لانے کے لیے اسرار بھی کیا وہ آپس میں کہتے ہیں مدینہ میں جو یہودی آباد ہیں وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے ان کو تو ابھی پتہ بھی نہیں چلا اور وہ نبی تو ہمیں مل گئے اب ہم ان کے ساتھ مل کر ان یہودیوں کے ساتھ قتال کریں گے یہ آپس میں باتیں کروں اللہ اکبر مدینہ چلے گئے مدینہ میں یہ چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں باقی سب کافر ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں مشرق ہیں لیکن یہاں پر پناہ دینے والے دعوت کا کام کی آزادی ہے یہاں پر جان مال عزت محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں اور ادھر سے جو وہاں حبشہ گئے ہوئے تھے ان کو بھی وہیں پر آنے کی اجازت دیتی کیوں اس لیے کہ وہ مجبوری کے فیصلے تھے کافروں سے کافروں کی طرف ہجرت اب کافروں سے مسلمانوں کی طرف ہجرت ہے اب تم ادھر آ جاؤ میں کئی بار کہا کرتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے یو پی یا سی پی اتر پردیش کا گورنر اگر مسلمانوں سے کہے کہ تم یہاں رہو تمہیں مکمل آزادی ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج خیرات کرو دعوت کا کام کرو جہاد کا کام کرو تیاری کرو جگہ دیتا ہوں اسلحہ لانے کا پرمٹ دیتا ہوں مگر یہاں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہیں جایا کرو اور وہیں کام کرو یہ آفر لے لینی چاہیے وہاں کے مسلمانوں کو نہیں کیا خیال ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ اچھا ہم نے مسیح لیا اور تم بھی کافر اور سی پی والے بھی کافر پہلے تجھے قتل کریں گے پھر ان کو ماریں گے یہ کہنا چاہیے یہ عکل مندی کا تقاضا ہے کیا وہ ہندو جس کے کفر میں کوئی شک نہیں اور یہ پاکستان والے جن کے اسلام میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کمزور ہیں عقیدے کے بھی عمل کے بھی سستیاں ہیں ان کو حکمرانوں کو بھی دور کرنا چاہیے لیکن یہ کہہ دینا کہ کافر ہو گئے اور کافروں سے پیسے لو اور ان کو مارو یہ نہ دین کی بات ہے نہ سیرت کی بات ہے نہ عقل کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے آتے ہی معاہدہ کر لیا مدینے والوں سے معاہدہ کر لیا اے یہودیوں اے عیسائیوں اے مشرق جتنے بھی یہاں رہتے ہو اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے میں دو جملے بولتا ہوں مجھے فرق بتاؤ دونوں جملوں کا پہلا جملہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر مقابلہ کریں گے دوسرا جملہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تو کافر ساتھ دیں گے جانے دیں گے دفاع کریں گے دونوں جملوں میں مجھے فرق بتاؤ پہلا جملہ مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر جواب دیں گے دوسرا جملہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تو کافر جواب دیں گے فرق ہے دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ یہودیوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا عیسائیوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا تھا حملہ ہونا تھا مسلمانوں پر آپ یہ فرماتے ہیں ہم تمہارے مہمان ہیں ہم پر حملہ ہوگا تم نے جواب دینا ہے کوئی بھی نہیں مانتا تھا لیکن قربان جو فراست ہے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ پر حملہ ہوگا تو سارے مدینے والے جواب دیں گے سارے راضی ہو گئے سارے خوش ہو گئے سب نے مان دیا آپ نے گویا ان سب کو پکڑ کر ایک رسی کے ساتھ باندھ کر سائڈ پر इसलिए دیا اس لیے کہ ہم نے لڑنا ہے مکے والوں سے یہ خام خا پریشان کریں گے ان کو ہولڈ کرو <coughs> <coughs> <coughs> بدر ہوئی ستر پکڑ لیے ستر قتل کر دیے اب تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے مکہ والے تو گٹھے میں سے بنو کینکا کو کھجنی شروع ہو گئی انہوں نے کیا کیا بنو بروکینکا کی منڈی میں ایک عورت آئی سامان بیچا چہرہ اس کا چھپا ہوا تھا وہ دکاندار کہتا چہرہ دکھاؤ کہتی میں نہیں دکھاتی اس نے چپکے سے اس کی چادر کو دھوتی کو کسی طریقے سے کسی چیز سے باندھ دیا وہ کھڑی ہوئی تو بے لباس ہو گئی ہنسنے لگ گئے ایک مسلمان اٹھا اس نے یہودی کی گردن کاٹ دی جھگڑا بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور اب تم خود ہی مسلمانوں کو کاٹنے لگ گئے ہو چلو نکلو یہاں سے سارے بنو قین کا کہ یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا یہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو مکے والوں کو خجلی شروع ہوئی ایک اگلے سال عہد میں انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا نقصان مسلمانوں کا ہوا مگر فتح کافروں کو بھی نہیں ملی نہ غلام لے کر گئے نہ لونڈی لے کر گئے نہ مالے غنیمت لے کر گئے خالی ہاتھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حزیمت سے بچایا ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا تو گٹھے میں سے بنو النظیر کو کچھ بھی شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھگڑے کسی قتل کی دیت کے سلسلے میں بنو النظیر کے علاقے میں گئے بڑی عزت بڑا احترام ایک مکان کی دیوار کے پاس آپ کو بٹھایا اور پیچھے سے کسی کو کہا جاؤ جا کر پتھر کی چکی کا پاٹ اٹھاؤ اور ان کے سر پر گرا دو رب الجلال نے وہی فرما دی آپ نے کمال فراست کے ساتھ یہ نہیں فرمایا اور تم لوگوں نے ہمارے ساتھ سازش کی ہے یہ نہیں کہا اس لیے کہ ان کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں دفاع ممکن نہیں آپ نے ساتھیوں کو کہا آپ ادھر بیٹھے رہو مجھے ایک کام ہے مجھے جانا ہے آپ وہاں سے اٹھے مدینہ آ وہاں سے پیغام بھیج کر باقی ساتھیوں کو بھی بلا دیا اس کے بعد ان کو کہا بتاؤ اب تم نے میرے قتل کی سازش کی ہے تمہارا کیا علاج ان کے باغات کو جنات کیا گیا مَا قطعتم على رب جو ان کو جلایا ہے یہ سب میری اجازت سے جلایا پھر فیصلہ ہوا جو کچھ اٹھا سکتے اٹھاؤ یہاں سے دباؤ جاؤ اب کیا اٹھا سکتے تھے گھروں کے دروازے نکال رہے ہیں کھڑکیاں نکال رہے ہیں چھتیر اور اوپر جو چھتیں تھیں ان کی لکڑیاں نکال رہے ہیں اور چھتیں گر رہی ہیں رب جلال فرماتے ہیں لوگوں دیکھو اپنے ہاتھوں سے گھر بناتے تھے آج اپنے ہاتھوں سے گراتے ہیں ya, نظر والو غور کرو نصیحت حاصل کرو دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنا خانہ خراب کر رہے ہیں ان کو بھی نکال دیا ابھی گٹھے والے تھوڑے سکون میں ہوئے تو مکے والوں کو پھر کنجنی شروع ہوئی کہا ہم نے دو چکر لگا دیے بات نہیں بنی بروغان کو ساتھ ملایا نزدیوں کو ساتھ ملایا اور سب نے مل کر حملہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع لگایا ہم نے ان پر ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے ان کی دیگیں الٹ گئیں ان کے خیمے اکھڑ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگا دیا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے کلو میٹر کا ایک کلو میٹر کا فاصلہ ہے مجھے نبی سے جبل سلا کا جہاں پر آپ نے اپنا था بنایا ہوا تھا واپس آتے ہیں لوگ اپنے زخموں रहे پٹیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کے रहे हैं پوچھ رہے ہیں اتنے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے جبریل امین کمانڈ و وردی میں تشریف لاتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام السلام آپ لوگ ریلیکس ہو گئے جی اللہ نے دشمن کو بگا دیا ہم ریلیکس کہا لیکن جن لوگوں نے دشمن کو بلایا تھا جنہوں نے اندر سے سازشیں کی تھی وہ تو باقی ہیں تو اب کیا حکم ہے کہا جانا ہے مقابلہ کرنا ہے اللہ اکبر آب نے فی بنِ قرضہ ہر شخص اثر کی نماز بنو قرضہ میں جا کر پڑھے ان کا محاصرہ اب راستے میں کسی کی مجبوری زیادہ کسی کی کم کوئی جلدی تیار ہو گیا کوئی لیٹ تیار ہوا کوئی چست کوئی سست کچھ لوگ پہنچ گئے انہوں نے بنوکرا دہ کا محاصلہ کر لیا کچھ لوگ راستے میں اثر پڑ رہے ہیں کچھ لوگ پیچھے سے آئے تم لوگ یہاں نماز اثر کیوں پڑھ رہے ہو اس لیے کہ ٹائم وہ نکل رہا ہے تو آپ نے تو فرمایا تھا کہ اثر وہاں جا کر پڑھنی ہے آپ نے تو اس لیے فرمایا تھا کہ ہم اثر وہاں پڑھیں اب اب ہم لیٹ ہو گئے تو نماز تو برباد نہ کریں کہا جس نبی نے یہ فرمایا کہ اثر مغرب سے پہلے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ آج اثر وہاں پڑھنی ہے ہم تو وہاں پڑھیں گے بھلے عشاء ہو جائے وہ نکل گئے کچھ لوگ اثر پڑھ کر راستے میں لیٹ ہو کر آ گئے آپ کے سامنے قصہ پیش کیا گیا یہ کچھ لوگوں نے راستے میں اثر پڑھی ہے آپ نے فرمایا تھا یہاں پڑنی ہے آپ نے دونوں کو اچھا کہا کسی کو برا نہیں کہا اس لیے کہ میری بات کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے آج امت میں اختلاف کی دو وجہ ایک یہ ہے کہ آیت اور حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ایک کو یوں سمجھ آئی دوسرے کو وہ سمجھ آئی اللہ تبارک و مطالعہ دونوں پر قدگر نہیں لگاتا دونوں کو اچھا کہتا ہے اور ایک اختلاف کی وجہ یہ ہے آیت سمجھ آ گئی حدیث سمجھ آ گئی لیکن میرا امام نہیں مانتا میرا پیشوا نہیں مانتا میرا پیر نہیں مانتا میرا یہ میرا دل نہیں مانتا میری بیوی نہیں مانتی جو آیت اور حدیث کو اس وجہ سے ٹکرا دیتا ہے یہ جو اختلاف کی وجہ ہے یہ بڑی وجہ ہے اور یہ وہ وجہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے سمجھ نہیں آئی تو اللہ سزا نہیں دیتا سزا تب دیتا ہے جب سمجھ آ جانے کے باوجود اختلاف کیا جاتا ہے وہاں پہنچے محاصرہ کیا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ہلکا فیصلہ ہونے کی امید نہیں البتہ بن معاذ پرانا دوست ہے اس کا فیصلہ مانگو ان سے کہنے لگے قلعے کے دروازے کھولتے ہیں مگر فیصلہ سعد معاذ کا ہوگا فرمایا ہوگا مانتے ہیں بولو دروازے یہاں بھی آپ کی بصیرت ہے آپ کی سیاست ہے آپ نے یہ نہیں کہا دیکھو جی تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے تم مجبور ہو ہم تمہیں گھیر چکے ہیں تم غدار ہو اب میرا ہی فیصلہ ہوگا اور تمہیں کھولنا پڑے گا یہ نہیں کہا میں ٹھیک ہے سعد کا فیصلہ مانو حضرت سعد کو بلایا گیا حضرت سعد فرماتے ہیں ان کے جوانوں کو دبا کیا جائے اور ان کے بوڑھوں عورتوں بچوں کو غلام اور لونٹیاں بنائے جائے اور ان کے مال کو گنیمت بنایا جائے اس سے برا فیصلہ اور کیا ہو سکتا تھا ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تیرا فیصلہ زمین پر ہے یہی ربید کا عرشی پر ہے یہی الجلال تو گٹھے میں سے یہ تیسرا گروپ یہودیوں کا باری باری ایک بار ان میں, ایک ان میں سے ایک ان میں سے ایک ان میں سے آپ نے اپنے اوپر سارے دشمن کو سوار نہیں کیا ساری دنیا کے دشمنوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا بلکہ کسی کو معاہدے میں باندھا پھر ان کا علاج کیا پھر ان کو ذرا وہ ذرا سنبھلنے لگے تو ان کو پکڑ لیا اللہ اکبر جب دونوں ہی ٹھنڈے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہجری میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کرنے گئے مکے والوں نے عمرہ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا صحابہ اکرام نکالے ہوئے تم کون ہوتے ہمیں منع کرنے والے تین بار تمہاری ٹھکائی کر چکے ہم ہم عمرہ کریں گے اور ہر صورت کریں گے اللہ اکبر لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کی فراست دیکھیں ان کی سیاست دیکھیں ان کی بصیرت دیکھیں فرمایا عثمان جاؤ مکے والوں کو بولو کہ بہت لڑ لیا اب دس سال کا معاہدہ کر لو جنگ بندی کا دس سال کے بعد یا ہم تم سم... تمہیں سمجھ جائیں گے یا تم ہمیں سمجھ جانا اور اگر دونوں ایک دوسرے کو نہ بھی سمجھے تو پھر لڑ لیں گے ذرا اچھی تیاری کے ساتھ لڑ لیں گے حضرت عثمان جاتے ہیں مکے والوں نے کہا ہم غور کرتے ہیں آپ اکیلے اتنی دیر عمرہ کر سکتے ہو حضرت عثمان کہنے لگے میں اکیلا کیسے کر سکتا ہوں دیر لگ گئی آپ کی شہادت کی افواہ اڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لے لی کہ آج عثمان کا, فتح, کا بدلہ لیے بغیر انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے کٹتے ہیں تو کٹ جائیں گے حضرت سلمہ بن رضی اکبار تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے کس چیز پر بیعت کی تھی کہنے لگے با یا یعنی الموت ہم نے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی تھی. بدلہ لیں گے وہ افواہ جھوٹی تھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے تھے اللہ اکبر ثابت ہوا رب و اپنے نبی علیہ اللہۃ السلام کو کوئی بات بتائیں آپ کے پاس غیب کا علم آ جاتا ہے نہ بتائیں تو نہیں آتا ہے بتا دے تو آ جاتا ہے نہ بتائیں تو نہیں آتا ہے اللہ اکبر حضرت عثمان واپس آ گئے ان کی طرف سے سہیل میں نمر آتا ہے معاہدہ لکھنے کے لیے نہ مکے والے چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو نہ مدینے والے چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو صرف ایک رب الجلال چاہتا ہے اور ایک اس کا رسول چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بہت تلملا رہے ہیں اے رسول علیہ السلام ہم حق پر اور وہ بادل پر نہیں فرمایا ہاں تو یہ کیا بات ہوئی جی ہمارا بندہ جائے گا اور وہ واپس نہیں کریں گے ان کا آئے گا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا دوسرا بولا ہم نے تو جہلیت پر کبھی اس طرح کی ذلت نہیں دیکھی تھی یہ کیا ہونے جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر نے یہ کہا آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ تیرے دلائل درست ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو بات کس سے کر رہے ہو میں اللہ کا رسول ہوں ان کے کہنے پر یہ کام کر رہا غصہ نکلا نہیں پینا پڑا حضرت بکر کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالی <تصفح> ان سے بھی وہی بات کی کہا تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہنے لگا میں نے کی تھی بات اچھا تو انہوں نے کیا فرمایا جی انہوں نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو کافی بات ختم ہو گئی اب چپ ہو جاؤ ابھی لکھنے جا رہے تھے لکھنا شروع نہیں کیا اسی بن عمر کا بیٹا پاؤں میں زنجیریں وہ آ گیا کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام سائن کرنے سے پہلے پہلے مجھے قبول کر لے آپ نے فرمایا سائن تو میں نے نہیں کیے لیکن بول تو دیا نا بول دینا ہی کافی ہوتا ہے میں آپ کو قبول نہیں کر سکتا حضرت عمر اپنی تلوار لے کر ابو جندل واپس جا رہا ہے اس کے ساتھ کندھا جوڑ رہے ہیں کہ یہ خود ہی میرے کندھے سے تلوار پکڑ کر اپنے ابا کی گردن کاٹ دے اتنا زیادہ جذبات میں ہیں حضرت عمر بن نہ وہ چاہتے ہیں نہ یہ چاہتے ہیں آپ نے معاہدہ کیا سہیل عمر کہنے لگا یہ لکھو کہ یہ معاہدہ حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے بیچ میں ہے سہیل کہتا ہے ہم نے آپ کو رسول مان لیا تو جھگڑا کس چیز کا لکھو محمد بن عبداللہ کے بیچ میں ہے اور مکے والوں کے بیچ میں ہے فرمایا علی وہ لفظ رسول اللہ کاٹ دو علی کہتا ہے جی الحل کے رسول آپ سچے رسول نہیں ہیں جی سچا رسول ہو تو پھر میں کیوں کاٹوں میرے میں ہمت نہیں فرمایا علی وہ جگہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں یہ بھی بصیرت ہے آپ کی فراست اور فطانت ہے آپ کی اللہ اکبر واحدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح قسم کی فتح طا فرمائے لوگوں نے اس پر ہیڈنگ لکھی ہے سلو ہدیہ کی امام مخال رحمۃ اللہ نے اس پر ہیڈنگ لکھی ہے غزبۂ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی جو مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ان سے مل جائے جو کافروں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ان سے مل جائے کیا کہا میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کافر ملنا چاہتا ہے مل جائے کافر کفر پر رہے مگر نبی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو مل جائے برو خزا آپ کے ساتھ مل گئے رہے کفر پر مگر مل گئے بنو بکر کفر پر تھے اور مکے والوں کے ساتھ مل گئے اب ایک بڑا معاہدہ ہو گیا پہلے مدینہ کی سطح پر تھا اب پورے جزیرے کی سطح پر ہے جو جو کافر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں ان کا دفاع ایک ہوگا پھر کیا ہوا مکے والوں نے ان کے حلیف بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا اور بنو کون جو کافر ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں وہ بھاگے ہوئے آگے مدینہ میں ہم آپ کے حلیف ہیں ہم پر حملہ ہوا ہے آپ جواب دیں آپ نے دس ہزار کا لشکر تیار کیا کیوں بنو خزا کے کافروں کا بدلہ لینے کے لیے باق باق صحابہ اکرام کی جانے لے کر ساری کائرات سے ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان لے کر جا رہے ہیں کس مقصد کے لیے ہمارے حلیف قبیلے پر جاتی ہوئی ہم نہیں چھوڑیں گے بنو خزہ کی کا انتقام لینے کے لیے مکہ پر حملہ کیا وہاں دو چار صحابہ کرام شہید ہوئے مقصد کیا تھا کافروں کا بدلہ لینا شہید ہوئے صحابہ کرام کیا نام رکھو گے ان شہدا کا جنہوں نے اپنے جانے اس وجہ سے دی کہ وہ اپنے حلیف کافر کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے تھے یہاں پر مسلمانوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے اور جو حقیقی جہاد کشمیر میں اور افغانستان میں اور دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے وہاں کہتے ہیں جی وہاں تو وہاں کے لوگوں کے تو عقیدے ٹھیک نہیں ہیں کے लिए لڑنا تو شہادت ہی نہیں ہے یہ تو کشمیر کی زمین کا جہاد ہے انہ لاج ہو بنو خزا کے کافروں کے بدلا لینے کے لیے آپ نکلے ہیں اور مکہ کو فتح کیا تو میرے عزیز بھائیوں جب ان سے بھی فارغ ہو گئے ان سے بھی تو پھر دور دراز کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخری مار تبوک کا تبوکا جا کر کے واشنگٹن کے اندر تیس ہزار کلش کر لے کر بیٹھے رہے انیس دن بیٹھے رہے اپنے گھر میں آئے ہوئے میرے علیہ مصطفیٰۃسلام کا مقابلہ کرنے کی جرت ان میں نہیں تھی وہاں سے واپس آئے معاہدے کیے لوگوں نے جھجکیا دینے پر راضی ہوئے واپس آئے اس طریقے سے وہ بڑا غزوہ احساب جو بیس سال پر محیط تھا وہ مکمل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے رسول الحق رحب والدین کل و کفا بلّہ شہیدہ اللہ نے اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہدایت دے کر بھیجی تاکہ سارے دینوں پر دین کو غالب کر دے وہ دن آیا بیس دل... سال میں وہ سارے دینوں پر دین غالب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمارے